سما ان تم پھر تم ایسے لوگ ہا اے یہ یہودی لو نا قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو ایک دوسرے کو یہ پہلا وعدہ توڑا انہوں نے وہ فَرِيقًا فریقم من کم من اور تم میں سے ایک گروہ نکال دیتا ہے ایک فریق کو اس کے گھروں میں سے دی دونوں گنا ہو گئے قتل کرنا بھی اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی جلا وطن کرنا بھی تظاہرون علیہم تم ان کی مدد کرتے ہو بل والعدوان اسم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیاتیاں کرتے ہو ایک دوسرے پر بنو و نظیر اور قریزا یہ تینوں لڑتے تھے اللہ نے کہا خون بھی بہاتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر بھی کرتے ہو یہ سب کے سب تم ظلم کر رہے ہو اور مشرقین کے ساتھ مل کر گناہ میں مدد کر رہے ہو آگے دیکھیے تماشا کیا ہے وہیں آم اسارا اور جب قیدی آتے ہیں ان یہودیوں کے, کے ایک دوسرے کو قید کر لیتے تھے نا تو فادو تو پھر فدیہ لے کر کہتے ہیں کہ تورات میں اللہ نے حکم دیا ہے فدیہ لے کر چھوڑنا تو ہم تو ویسے نہیں چھوڑ سکتے یہ تورات کا حکم ہے ہم ماننے پہ مجبور ہیں پیسے لاؤ ہم چھوڑ دیں گے یہ ہے تماشا لڑتے تھے ایک دوسرے کو قیدی بناتے تھے کوئی کہتا تھا صاحب یہ قیدی پلا قبیلہ ہے تمہارے آخر یہودی ہیں بھائی ان کو چھوڑ دو کہتے تھے اب کیسے چھوڑ دیں تو میں تو یہ آیا ہے کہ پیسے لے کے چھوڑو تو فدیا پہ نہیں چھوڑا جا سکتا تورات رات عمل نہ کریں اللہ نے فرمایا وہ ہوا محرم العلیکم اخراج ہوں جبکہ ان کا اخراج انہیں اپنے گھر سے نکالنا اللہ نے اس کو بھی تو تورات میں ہی حرام قرار دے دیا تھا تو خون کرنا اور گھروں سے نکالنا جو دو چیزیں خدا نے منع کی تھی تو رات میں وہ تو کر لی درست اور فدیے کے بجائے مفت جو چھوڑنے کا وقت آیا تو کہتے تھے جی کیا کریں تو رات پہ عمل تو ضروری ہے نونا اللہ نے فرمایا کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو تورات پہ وہ تکفرون بے اور تورات کے دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو آدھا مان لیا جو اپنے مطلب کی بات تھی آدھا چھوڑ دیا وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ لکھنؤ میں بانکے میاں تھے اور وہ رمضان میں والدہ سے پوچھتے تھے کہ افطاری تیار ہو گئی اور پھلکیاں بھی بنا لیں اور دہی آیا اور دہی بڑے ہو گئے اور پانی ٹھنڈا ہو گیا شربت بنا لیا ایک دن جو ماں کو غصہ آیا اس نے کہا بانکے میاں نہ آپ شہری میں اٹھیں نہ آپ روزہ رکھیں نہ آپ نماز پڑھیں نہ آپ تلاوت کریں کوئی ڈنگ کا کام نہ کریں اور افطاری میں اتنی جلدی کہنے لگے کہتی ہے اب سچ ہیں نہ ہم سحری کریں نہ ہم روزہ رکھیں نہ تلاوت کریں نہ نماز پڑھیں تو کیا افطاری بھی چھوڑ دیں بالکل کافر ہو جائیں یہی <تصفح> <تصفح> <تصفح> بات ہے افر تم ہی کتاب تک فرونا تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو جہاں فدیہ لینے کی باتیں ہیں وہاں تو تورات پہ عمل کرنا ہے اور جہاں فدیہ نہیں ہے وہاں اور وہ, وہ جو قتل ہے اور جو لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے وہاں تو رات پہ کیوں نہیں کرتے یہاں الکتاب سے مراد تو رات فماد اللہ نے کہا ہے پھر کیا سزا ملنی چاہیے میں یفالو زالی کا منکم میں مِن یف جو کوئی فیل کرے یعنی کام کرے ظالی کا ایسا منکم تم میں سے تم میں سے جو بھی ایسی حرکت کرے نہ یہودیوں پھر اسے کیا سزا ملنی چاہیے اللہ خز جن فی الحات دنیا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں وہ زلیل ہو جائے رسوا ہو جائے اور یہ رسوائی چند سال کے بعد پوری بھی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کچھ چیز نازل کی تھی اور بنو نظیر جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے بار بار سازشیں ہو رہی تھیں یہاں تک کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ہدیب میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا غزوہ خندق کے بعد کہ اب لڑائی مسلمانوں سے بدر میں ہوئی وہ جیت گئے عہد میں ہوئی مسلمانوں کا جتنا کچھ بگاڑنا چاہیے تھا اتنا ہم بگاڑ نہیں سکے خندق میں محاصرہ ہوا اور اٹھ کے چلے گئے شہر میں داخلے کی نوبت ہی نہیں آ سکی یہودیوں نے یہ جا کر طے کیا مکہ مکرمہ میں امام سرقسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ روایت لکھی ہے عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتی لیکن مبسوط میں یہ بات لکھی ہے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے شبلی اگر اپنی سیرت پوری کر جاتے تو اس چیز کو لاتے شبلی کی کچھ کتابیں ہیں جو اب ملتی نہیں ہیں ہندوستان میں ہی ملتی ہیں آپ لوگ ان کتابوں کو پڑھیے ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام میں جزیے کی کیا حیثیت اس پہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہوئے ملیں گے اس کو آپ پڑھیے اس میں شبلی نے بہت کچھ لکھا یعنی ٹیکس جو لگایا جاتا ہے غیر مسلموں پہ کافر اگر اسلامک اسٹیٹ میں رہے گا تو اس پہ جو ٹیکس لگے گا شبلی نے اس پہ لکھا ہے اور بالکل ایک اچھے انداز سے لکھا ہے انہوں نے عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اسلام نے ان پہ ٹیکس اس لیے نہیں لگایا کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کفر پہ قائم ہے بلکہ آرمی میں وہ شرکت نہیں کریں گے تو جو حکومت نے انہیں مستثنا کیا ہے آرمی کی ڈیوٹیز سے اور پھر ان کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹیکس انہیں پے کرنا پڑے گا اختلاف اور اتفاق الگ چیز ہے لیکن شبلی, شبلی نے لکھا تھا الجزیت فی اسلام اس کتاب کا نام ہے یہ دارالمصنفین آزم گڑھ کی اور ندوا کی لائبریری میں پڑھنے سے تعلق رکھتی اسی طرح شبلی اگر سیرت لکھ جاتے زندگی بس ایسی رہی وفا نہیں کی عمر نے بہت بڑا کام اور بھی ہو جاتا اگرچہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ نے جو لکھی ہے وہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے مگر شبلی اور بھی نئے پہلو اس میں لے آتے شبلی نعمانی نے سیرت جب لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اشتہار دیا اٹھارہ سو ننانوے میں شوہرا ہو گیا تھا شبلی کی جب کتاب آئی ہے الفاروق حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ تو شوہرا ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا کہ اتنی اچھی کتاب کسی نے لکھی کسی نے کیا شبلی نے لکھی نام تو اس وقت بھی ان کا تھا بہت مشہور اور پھر جب سیرت انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک کام یہ سوچا کہ انسائکلوپیڈیا لکھیں اسلام یہ کہ ہرف بودھ کاش کے سجا جا ہے آپ اسی کہتا ہے ایک کاش کا جو لفظ ہے نا کاش کے یہ ہوتا کاش کے یہ ہوتا میں اپنی زندگی میں سو جگہ اس کو لکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا اس لیے یاد آیا کہ کاش وہ انسائکلوپیڈیا کا کام شبلی مرتب کروا دیتے بڑے بڑے ہندوستان کے دماغ چوٹی کے لوگ انہوں نے جمع کر لیے اور انہوں نے کہا اسلام کا انسائکلوپیڈیا لکھو تاکہ انگریزوں سے جو واسطہ پڑا ہے ہم بتائیں کہ اسلام ہے کیا اجلاس ہوئے میٹنگز ہوئی سب کچھ ہوا اور آخر پہ وہی وہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس انسائکلوپیڈیا کے لیے فنڈنگ کرنی تھی ان نوابوں کی سمجھ میں نہیں بات آئی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے وہ کام ٹھپ ہو گیا اور جب شبلی نے سیرت لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اشتہار دیا کہ مجھے اتنی کتابیں چاہیے اتنی رقم چاہیے اور میں اس کے لیے پوری قوم کو کہتا ہوں کہ میری مدد کرو تاکہ ہم سیرت لکھیں بھوپال والوں کو اللہ نے اس کی توفیق دی اور بھوپال والوں نے اللہ نے نیکی ان کے مقدر میں لکھی تھی انہوں نے شبلی کے لیے بہت کچھ کیا اور دوسرے نمبر پہ حیدرآباد والوں نے کیا اور حیدرآباد والوں نے تو پھر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ مستقل وظیفہ مقرر کر دیا تھا کہ آپ سیرت پہ کام کرتے رہیے یہ چیزیں بہت سی ہیں نئے پہلو انہوں نے لکھے یہ جس روایت کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ ہدیبیہ میں یہودی مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے معاہدہ کرنا چاہ کفار مکہ سے عام طور پر اس کا ذکر نہیں ملتا لیکن امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ چیز نقل کی ہے اگر شبلی ہوتے اور اس پہلو کو لکھتے تو بہت اچھا لکھتے ہوا یہ کہ جب خندق میں بھی ناکامی ہو گئی تو انہوں نے یہودیوں نے مدینہ منورہ سے رابطہ کیا مشرقین مکہ کے ساتھ اور انہوں نے کہا کسی طرح مسلمانوں کو آخری مرتبہ دھکا دو زور لگاؤ اور جھونک دو انہیں خون اور قتل میں اور ختم کرو اس مسئلے کو اور کرتے ہی یہ ہیں کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو اور مدینہ منورہ میں اندر ریاست کے قتل و غارت گری کریں ان کے بچوں اور عورتوں کو ہم قتل کر دیں گے اور مرد ادھر گئے ہوئے ہوں گے لڑنے کے لئے تو ایک ہی وقت میں یہ سارا منصوبہ اور جتنے مسلمان ہیں سب کو مارتے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطلاع مل چکی تھی وہ عمرے کے لیے گئے اور کفار مکہ سے معاہدہ ہو گیا کہ دس سال تک میں سے کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا یہ معاہدہ بظاہر تو بڑی بڑی کم شرائط پہ ہوا یعنی جس میں مسلمانوں کی سبکی اور توہین تھی کہ آئندہ سال آئیں گے تین دن کے لیے عمرے پہ آئیں گے اس سال واپس چلے جائیں گے اور پھر ہتھیار بھی نہیں لے کے آئیں گے اور تین دن سے زیادہ ٹھہریں گے بھی نہیں اور دس سال کے لیے معاہدہ یہ کیا جاتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اہل مکہ کے درمیان اور اہل مدینہ کے درمیان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مدینہ منورہ سے کوئی علیہ اعظم اللہ مرتد ہو کر آ جائے تو اہل مکہ اسے پناہ دے سکتے ہیں اور اہل مکہ میں کوئی مسلمان ہو کر چلا جائے مرد تو اہل مدینہ اسے پناہ نہیں دے سکتے یہ سب معاہدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستخط فرما دیے اگر آزر صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اس وقت یہ معاہدہ نہ کرتے اہل مکہ کے ساتھ تو ڈر تھا کہ اسلام کی تاریخ کچھ اور ہو جاتی مدینہ مرورہ میں یہودی تلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں اب جب اہل مکہ سے نبٹ آئے نا اور دس سال کا اب رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خبر لی اور جو سازشیں وہ کر رہے تھے حتیہ کی انتہائی ہو گئی کہ آپ ایک گلی سے گزرے اور کچھ دیر کے بعد چھت سے چکی کا پاٹ اور پتھر آ کے گرا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے رکھا گیا تھا کہ آپ گزریں گے تو اوپر سے پتھر پھینک دیں گے تاکہ بات ختم ہو جائے اور معاہدہ کیا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر اسے توڑ دیا اس کے نتیجے میں بنو قریضہ اور بنو نذیر ان کے لئے حکم ہو گیا کہ یہ چھوڑ دیں ندینۂ منورہ سے نکل جائیں بنوکرزہ کے بھی مسئلہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیلات اس کی بہت ہیں تو بنوکرزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگ ہوئی ہے یہ چیزیں تو آپ نے کہا بنو قریضہ تم فیصلہ کرو کون آدمی فیصلہ کرے گا تم بتاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کون آدمی ہونا چاہیے انہوں نے استصاد رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا کیونکہ استثاد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پرانے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے ان یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے آنا جانا تھا کاروبار تھا تو یہودیوں نے کہا ساتھ جب فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں تو یہ بڑی نرمی کا فیصلہ کریں گے یہ خود ان کی چوائس تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی ان کی ملاحظہ ہو کہ دشمن کو بھی کہا کہ تم بتاؤ کون ہمارا تمہارا فیصلہ کرے جب نام از پہ سعد رضی اللہ عنہ کو آیا تو آپ نے فرمایا ہمیں منظور سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ان کے تمام وہ لڑکے مرد جو لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہودیوں کے تو ہوش اڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ صاحب اللہ کی قسم یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ کے ہاں آسمان پر بھی ہوا تھا تمہارا اجتہاد اس فیصلے سے مل گیا اب ہمارے زمانے میں جو یہودی سیرت کو لکھتے ہیں وہ یہ اس بات کو نہیں لکھتے اسی بخاری سے اسی مسلم سے اسی مسلمانوں کی تاریخ سے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے ثابت کرتے ہیں کہ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اسی سیرت میں اسی بخاری مسلم اور ہر جگہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہش تمہیں دی گئی کہ تم منتخب کرو جس کو بھی اور ہم دونوں اس کے فیصلے کو مان لیں گے یہ روایت نہیں لکھتے حالانکہ سوچا جائے تو جن کتابوں سے وہ مواد تم لے رہے ہو میٹیریل لے رہے ہو انہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے وہاں بھی وہی حرکت ہے کیا بے باد کتاب کتاب کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہیں حرکتیں تو اللہ نے جو کہا ہے کہ فما جیسا امنگ فالوز علی کمن تم میں سے جو بھی تو آپ کے ساتھ ایسے کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے خزیون فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی آئے یہ رسوائی ان کے لیے کچھ برس کے بعد پوری ہو کر رہی اور اہل مدینہ منورہ سے وہ نکال دیے و یومل قیامتی اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں الا اشد ال اشدل شدید خدا کا عذاب ان کے شامل حالو رحم اللہ اور اللہ تعالی ہرگز ہرگز بے غافل غافل نہیں ہے اما تعملون ان آماد سے جو تم کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تقسیم میں کیسی اچھی بات فرمائی صاحب رلمانی نے اسے نقل کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا انہیں بنی اسرائیل قد مگو بنی اسرائیل جن کے بارے میں یہ چیزیں ہیں گزر گئے مدت ہو گئی وہ انتم قانون اب تمہاری باری ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سوچے کہ ان آیات میں اس کا کیا کردار ہے اور اس کی روشنی میں انہیں کیا کرنا ہے وہ جلے گئے بات بھی وہی ہے کہ اب بھی مسلمانوں میں کتنے طبقے ایسے ہیں جو کتاب کی بعض آیات کو مان لیں گے بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا جہاں اپنا مفاد ہوا دین پہ عمل کر لیا جہاں قربانی دینی پڑے وہاں نہیں قریب جانا اور قربانیوں میں بھی اگر پڑھنا پڑ جائے افو تو نیند آنے لگتی ایک دم سے نیند آنے لگتی ہے عجیب بات ہے تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن شدید عذاب بم اللہ ہوں کہ غافل ام اور اللہ ہر ویز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو یہ دونوں شرارتیں ان کی ہو گئیں ایک شرارت وہ کہ جو اللہ نے اچھے اخلاق کا حکم دیا تھا وہ کام نہیں کیا دوسرے یہ اللہ نے جو منع کیا تھا کہ خون نہ بہانا اور لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا اس کا الٹا مفہوم کے گھروں سے بھی نکالا خون بھی بہایا اور جب قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے ل... یعنی بات ہوئی کہ بھی قیدیوں کو چھوڑ دو احسان کرو تو پھر کہنے لگے کہ نہیں نہیں تو کا حکم یہ ہے کہ پیسے لے کے چھوڑو ویسے تو نہیں چھوڑ سکتے یہ سب بات پوری ہو گئی دونوں شرارتیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے